جنا دل نال منیا جی اللہ اللہ تعالی نو دل لال مننا پہ کرنا نہیں پہنتا रसूल निलना पे करना, नी करना नहीं पैदा किताबां मनना पा किताब नही समझ नहीं लगी रिश्तिया दिल न मनना पैदा करना नहीं पा आप कुछ भी करते मनने फिर कियामत दिल न قیامت تینو کرنا نہیں پہنا کر سکتے اللہ تعالی سارے پگمبر سارے رشتے ساری کتاب قیامت کا تہار جو کچھ ہونا ہے یہ پانچ چیزاں کتاباں آسمانی کتاب رسولوں نو من آ گیا سارا मनिया कहने समझ नहीं लगी ना। ना। अमल ओ दी का जो करना पैदा है नमाज अमल नमाज ना पी नमाज नाली पर हक मन बंद की जान नहीं छुट्टनी دی کتاب کتاب نالماز ہڈ پت نماز کرنی پکاط ادا کرنی پٹ پت ن مال مال چو کے دینا پج کرنا پہاد کرنا پہ سب امال نے نے عمل انہوں کہ اسلام عمل ہو اسلام کے مطابق خرید و فروخت کرنا اسلام حکومت کرنا وغیرہ تو اسلام کسے ہو گئے ایک لوکیتا حقیقت عقیدت کن گلا ہے جنہ ٹھیک ہے یہ جنہیں اسلام دا موٹ جڑے نا تو کا مد جای کا عمل نہیں امل فہل شاخان نے اسلام نو ایک درخت سمجھو اللہ تعالی نے اسلام دی مثال قرآن پاکی درخت والی مایا مبارک Allah. وہ درخت ہے جہاں تا, تا, تا سرد نے جہاں پروبلیاں نے شاخا پلان سونا درخت درخت سہ دینا پتے دونک دینا ہوسل دینت دن پل درتا پوریا کردہ جسل اسلام کا درخت بندہ اپنے پورا کر لینا پیری ساری موضوع لینا چ سلام کی باندھا سمجھ نہیں لگی صحیح سہی گا تو اتے سی ہوا ووٹ ہی گلت ہوی کا خالی یہ بھی مٹ نکر تو اتنے کالی ہو اسلام کا خراب گا حدیث پا کے چاہتا ہے اللہ تعالی نہ فرد قبول کرتا ہے ہر شہر بوٹے لا يقبل اللہ ادلا بخاری فرمایا اللہ تعالیٰ نہبل کردہ ہر شہ بج پہلو عقیدہ عقیدہ جا سی ہونا دے عمل قبول ہوا مڈ صحیح وہ دے پاند صحیح گئی یہ سمجھ کے نہیں آئی آئی سنت و جماعت دا حق مذہب جتنے مذہب نے خراب ہے <تصفيق> <تصفيق> دا ایمان ہی کو نہیں اس وقت ہی کو نہیں پاند امل جہ قبول ہی ہونے سن پہلو عقیدہ سی ہوتا عقیدہ ہی خراب ہے تو کوئی شہ قبول نہیں ہوتی نماز پڑے بوفے بجتی ہے حج فوفے بجتا ہر شاید کلہ تعالیٰ ری کی ٹوکری چٹ دینا سنتوا جماعت صرف کو حق مذہب ہے وہ یاد تھوڑے کی دلیل ہے حق ہونے ارے بھائی ایک موٹی جی دلیل یہ دسو پاکستان پلیتستان جمع کا بھی ہے ملک یہ جنڈا ہے پلیت جا ہے کہ نہیں इस झंडे की नहीं झंडा जिसे भी लगा होता अल्लाह ने अपने दिल्ली हक वास्ते झंडे लाए झंडे जिथे गणगे समझ लिया जे हक झंडे नहीं होगा तो समझा जे हक اندر اولیاء اللہ ربلی میاں ربانی دتا ہجمری چشتی اجمری ورگے بابا فری علی شاہ گولوی واہ اپنے اپنے گہر بھی نو بلی مانتے مذہب تو سوا اس ولی مقابلے ولی ہی ہے جفے مارنے ملتے کو سوگا ہے کونی کنجر کولنڈر میں تقریر سابت نہیں کر چکا آپ کا اسمان پروتی نہ نے اپنے نہیں پا سکتے شہباد کلندر نے اپنا نا جو رکھے ہوا کہ ہرامی قبضہ گروپ ہے گروپ سڈے پردیشا قبضے کرتے واٹ لیا قبر جی پیارے جڑے مذہب چاہ کر کے اللہ تعالی نے فرمایا سراط اللہ نام تال سارے آخر گیپ سڈے کو اللہ فرمایادیق شہید بلی اے چارے نگ جی ویکے گا تو تین اللہ کے سنی مدد کسی بن لگ سک جی نہیں لگ جب کا جنڈا رب کا مل گیا جی رب کا چنڈا رب کاب کا پیارے ہو گئے جس مطلب لگے وی اللہ اللہ تعالی نے اس واسطے اتارا ہے تاکہ انسان کواچیا میرا بیلی بن جائے یہ مطلب دین اتاریا اپنی بےلی بنا اپنا پیارا بنا او ہوں جل سچا ہونا پیارا جیڑا ہوا رب کا ولی بھی کوڑا ہی ہوا سجن سچا نہیں ہونا سچے ولی تو بن ہے وہ سوائے سنیا نہیں دیکھتے پچھان ل سچا دن ہی نہ سچے دن تے جا تر پہ رب سچا دے بنا لینا لگی ہوں جی دا دین سچا ہی نہیں یا نہیں ہی سچا نہیں سنیوں باہر آج سنت کو کوئی نیچری سکولی ہے کوئی بھابی ہے کچھ سیک ہے جد باہر وہ لانسی پماز پڑے ہاتھ بن کے, کے پاوے بخاری کٹے پرانے شاہ دال آتی لانت جی اکی تانت ہوں لانت ہوں لانسی گا امل لانسی لہذا تسی رفا یدین گل کر سکتے نہیں کسی تو شینے ہر بننے کی بجائے بونڈ تن لوگ بننے بند پتا گل کی ہوں ویخ رہے تو دو بندی جنہوں نے کہ <سؤال> نماز سڈے ورگی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اچھا نماز سڈے ورگی پڑھتے انہوں نے بھابی کہ دشمن سمجھنے یہ چکر آ रौला नमाज का हों नमाज साडे वर्गी फिर बेली होने चाहिए समझ नहीं लगी अवे लानसा फिटकारा ए रफा जदैन करने भाती पाने इवे ओं तौर बड़े मतलब साफ निकलिया भी रौला भाजी रफा जदैन द नहीं रौला पीजे दीजा रल जाए फेर भावे रफा जदैन कर भी लवे ता भी सा امام شافی سرکار امام احمد سرکار چڈو تھو مشہور بندے دا نام لینا غوث پاک سنیو سنی نو اپنا نو پیر اپنا مانتے جگنی کچر اپنا پیر مانتے مانتے اِسی ماننے شیعہ مانتے اچھا یہ مان مان مان مان دسو غوث پاک رفا یدن کرتے سر مانتے ایر, وہ masters... دے سن مانے سب پھر دشمن غوث پاک پاگ بنائیے کیوں اُن دشمن نہیں دے اس واسطے کہ جد عقیدہ رل گیا گا اس پاگ کا سال نہیں کرتا آ خبرار بخاری کاشو کسی خود بخاری جفا جدین لکھا بخاری سنی بچے ولیاں تے پاک بندیا مبارک چوم چوم کے رکھنا برکت مر جا کر اللہ <سؤال> تالا <سؤال> لگی چیزاں برکت آیا سمجھیاں چومنا برکت آئی عزت آئی تھانے میری دس ہوتی بخاری شریف میں ایئر حدیثاں روایت وکھا سکنا صحابہ دیا بلکہ خود ایم بخاری رہے مالا آپ سرکار نے اس پیالے مبارک چ پانی پیتا پیالے شریف رسول اللہ نے پیتا میں کتاب وکھا سکنا بخاری شریف وکھرا وہ گلا صحابہ دیاں امام بخاری پر لیکھ ہیں حضور پاک گلاب ہزور مبارکڑی سدقے بخشے لیا سدکے ہو سکتا کرم ہو جائے ساری نیتیاں سارے محمدی نباؤ چلن تو بعد بھی بہانا سننے نبی نسبت یار جان امام بخاری جو ساری حدیث لاگی سور آپ میں لکھتا کتاب یا تبر رخ ارب چو چھپ کے آئی ارب شریف تو. خود سعودیہ نے سعودیہ نام تبرو جس نے لکھا جی وہ بھی کٹیا کی لیکن ایک بڑی وڈی حرامدے لان کملی وادیاں کا اپنا کام ہے ہرمدا کا لکھیا کہ جہاں نبی پاک کا روزہ ہے मैं कह रहा ना सूरू कहते गिरा फर जो सऊदी हकूमत नहीं गिरा रही महादेश वास्ते दे बन जाने मुसलमान सुनी उठ के सामू मार दे अगर यह गल ना हो सवेरे गिरा दई किताब मैं ओ हरामदा टोला है हांजी इन्हों अपनी महल सारे बहन जपी बनाए ने जुर्म लग लगा जिन्हों गोरिया चोतरा चोतते ने जिन्ह चो अपने और फिर उतो यह शराब पीते ने कमाई का कमाई शराब तिनाह का टावर उचे तो उचे बनाए जाते اینا شرک دسیا روزہ دسیا معاہدہ کر کے پایا ہے جان بوجھ کے فوجی تک آپ کردے انہوں نے انہوں کی اپنی فوج کو نہیں سعودی والے تچلی گل سمے جو چلیا انہوں نے منسوبہ اس جو نبی پاک دے روزے دی توہین بھیج دی کرنا دے ہے اگر سننی بے کرنا گرانا نتر اتر ہوا تے جان دے گا گران نہیں دے گا لہذا نو رکھو جنہیں ہرامد دے دے باقی کوئی شرک نہ ہو شرک ہی یہ لہذا جی اس لیے موقع پاوا گے گرا دیا گے رل جان گے اصل پہن چود فتم ہے جیاند نے میرے تبر رک دیا ہزور بابا فرید تک تبر رک اتنے جائیں گا بابا فرید سکارے شریف بالکل روزہ شریف کے نا ہے جی شیشے دے. شوس پہ پتھر پتھر شکل دے او پہنے جدو آپ چلا کر دے سن جی نفس منگتا سی فرمانی پتھر فرمانی کی شکل دا رکھیا ہوا سی وہ موہج پا کے نفس نو آد لا مزہ اچھا جے مانگنا ہے آلو بخارا تو شکل دی شکل کا پیا جے روٹی ہے تو لکڑی ہلوری خراؤ شریف پرانی جتی شریف ہاں جی سرکار نے سکی سی اتا اڈ گئی جادوگر جاڈیا سر وج وج کے تھلے لے آتا خراؤں شریف اوی پی تبر رک نے تبر رکاط بابیا مزہ شرکیہ اسدر اس لہنتی نے آپ <متار> <متار> لکھا بخاری جنے پڑھا پا کہ نبی پاک تبر رخ ہے سن صحابا کو لیکن آدھے نے اگو صرف ہزور کا ہی چل سکتا ہے پاس باقی کسے دا کب رک نہیں چل سکتا نہ صحابی دا تے نہ ولی دا میں کیا چلو نبی پاک دا تے مان لیا جی لیکن ہوں حرام ہرمدہ کیوں منیا وہ آدھے نے جڑے حضور پاک دے ہے سن وہ اگوں رو نہیں جب رو نہیں تے سارے مذہب ہے کوئی نہیں پچھلے جڑے ہے سن وہ رہ اگو سڈے مذہب جہی سلتے ہزور باغ کے باقی ہزور سکار تبرو کات کا ختم کسی پاس کو نہیں ہے سڑک نہیں خیر اچھا بخش کا بہانا ہزور دبرو کات نا یہ بھابی کتا منی خرائ. سارے بھابی یہ لکھ گئے نے دستور یہ ہزور پاک بن سکتا لیکن ہزور تو ہزور ورگا کون ہو سکتا ہے رد کرنا ہل سکے منجی کی ہلنی لیکن گل جی آجو وسیع ہزورب آخ کرے وسیلا بنا جائز ہے رب نو یہ آخنا فلانے دے فلانے دے ہوں ہزور پاک سرکار دے کے ہزور سرکار سد کے کرم کر دیا فلانے ولی دے فوت جی ہو گئے دعا منگاؤ کہندے نے جہاں ہو گئے مر گئے نے جا کے دعا نہیں منگا پھر شرک بن جانا لہذا صرف یہ کو دعا منگا سکتے جی یہ وسیلہ ٹھیک ہے بخشش میں کرام ام ہزور سب ریلا دا رہ او کنجرا کاجرا او جیڑی جتی شریف حضور نال لگی صحابہ جتی نو کہیں دے سن دعا کر یا حضور دے کورتے نو یا حضور دے سوٹے پاک ہے حضرت موبائل کدی سرکار کٹا سن میرے کفن بن کے کر... میرے کچھ اکاچ پایا نو اکاچ پایا جی کچھ میرے منہیا جی کچھ بن چڈیا جی میو قبر چ رکھ دے آج میم چنے ربید رکھنا حبیب کے کوئی شرم کرے گا شرما جائے گا رب آ شرم آئی رب بے شرم نہیں سمجھ نہیں لگی مبارک باد شرم والا سمجھ نہیں لگی لیکن شرم جی میں مدد دگا کے وسیلا کے جائزہ بخاری اج وسیلہ لگیاں دیا لگی اللہ دے دام شریف, شریف آپ صحابا <سحابہ> بڑے واقعات دشمن منتا کیا بخاری نو بخاری بیٹھے ہوں یہ بخاری گ وسیلا دعا منگا کے جائزہ دع دے ادنے لنسی صحابہ بےجان چیز وسیلا بنایا ڈنڈے تو فیل ڈنڈا مدنی کے ہاتھ چایا ہے. مدینے محبوب کے ہاتھ چیزے بخش چیزر ڈنڈا نبی ہاتھا وسیلا بن دا پاگل تو ہی ہو سکن کوئی مومن نہیں ہو سکتا کر سیانے جہین ولی دے جڑے انہوں نے نو سمجھ گئے مدب جاری بھاپی ان شرک آخ دے اگلی گل سن امام بخاری جو بخاری لکھ گیا او میں جو مرا گا میرے سکلوں کا بڑا خلاف آ سارا نو پتا میں مر جا تو سچی دسیا جی میرے شکر سارے منگر ہو جان گے کوئی بھی سکلا مخالف نہیں رہنا کوئی تو دکا دا بھی ہوئے ہو سکتا ہے رشتے دار سکلوں نو جائے تو ویلی دکا مار شرم کر بغیر کرنگیا استاد ساری زندگی آ مخالفت کی تر جان دیا نہیںارے لانسی بن جان گے بولدہ نہیں یار کو امام بخاری جو ہے بخاری نے چار تیار کرنے سنگار بھابھی تیار کر ہی جانا تو جیسے امام بخاری دی وفات ہوئی آپ دفن کیا گیا آپ قبر شریف دی مٹی قبر شریف کی مٹی چی جی سجے کبے جی خوشبو آن جان جنت دیا ساری کتاباں بھاگی ہرامد نے کتابیں مان آپ کا میرا ڈک وڈ دے وہ خوشبو آ جگ علاقے کا علاقہ جنہ سی سارا نے مٹی چی قبر رکتے شروع کر دبر شفا لینی رہی ہے ہاتھ مار کے آتا پشام بار مشرق میرے استاد میرے استاد کی قبر, دی قبر دی شرک پیا کرنا میرا استاد ساری زندگی انہوں نے گلاف رہا تج شرک پیا کرنا پشام بار جی شکر دا کوئی ہی، ہی نہیں شکر ضرور ہوگا جنوب اگ لگ جی دربارتی مٹی چکتے ہزور دربار بھی چوک دیا جایا اگر جب روا زمین کٹے ہوا بھی کر کے دو گلوں کا عمارت ساری آ رہی ہے خبر والی گل بہ ایک بھابی نہیں سی سمجھ لگی حرامیا نوچ اس سور ٹولہ ٹولہ دشمن کسی پتا چڑھ تک پہنچے اسلام کا دنیا چاہر کسی نقصان کیا دو ٹولہ کی اور تیسرا ٹولہ شیہ شیا وہابی سکولی لال دلما پڑھنے اسلام کا دشمن کلما پڑھنے دشمن کلو لیکن کیسا دشمن سو بے, بے وقوف دوست بے وقوف دوست. بے وقوف دوست انہوں میں کہنا ہونا بے وقوف تو خود دوست جہا ہوا بے وقوف دوست وہ سیانے دشمن نالڑا ہوں کاٹا کرتا جا دم بھی نہیں کر سکتا سونے کیا یار کری بیلی سو گیا راپ تان کر می آ موہ تگ پیتے بےلی دے متھی بہن لگ پی لگا میرے بےلی نگ کی ماریا سفا رکھ کے بوسا بھی گیا مکھی ہوں متھی اڈا دیا کی مار بیٹھا بے وقوفی ہو جائے گی سب تی دشمنی کہ سورا نے یہ کام کیا لیکن کنہوں میں اسلام کے بے وقوف دوست کہہ رہا شیا دبا پیا سکولی سکولی دے ان فد بے وقوف دوست نے زیادہ تر دشمن نے اور جان بوجھ کے اسلام قاتل کی سیکولر رین نے لا دین اور لا دین اسلام دشمنی سمجھ نہیں لگی گل خیر ایک قبر میری جے امام بخاری وابی ایک شگرد ضرور وابی جی گل اکل مطابق خلاف بولنے نہیں آئی اے ایک گل بھائی کسی آدھے جی حضور دے منگنی شرک حرام بدت لکھ دے دنڈے پاس حضور کی جتی شریف دے دو شریف حضور دے ہاتھ مبارکی صحیح صحابہ کجرا پھدوا ادا بے وقوف توں ہی گا کہ جڑے ہاتھ چون پتھر انہوں دے صدقے دعا جائز جس جی ہاتھ جرا بھائی پتھرو دعا مانگیا جی پتھر کیا یہ سرکار تو دعا منگا کے وسیلہ بنا سکتے جی پتھرا تو بھی تے دعا منگانی دی پتھرا نو خود पत्थर, यानी खोद ने ही पत्थर नू वसीला बनाए जाते जो हजूर आद नहीं तू दुआ कर खुद वसीला बना सकने उस पत्थर आले महबूब न्यो नहीं बना सकते सोच तो सही पत्थर नदो आखेगा पत्थर का सदका رب ن شرم آ جائے گی جدو گا خود حبیب دا جواب کھ لیا ہوں بخاری جدو خود ہوئے سنیار بولوئے بھائی امام بخاری ہونے ہولیل دیا <سؤال> امام بخاری نے اے باب بنایا کہ نہیں باب بد الخلق مخلوق شروع کت ہوئی باب بچ ہے بخاری شریف دہ ہے امام بخاری لے آدی وہ حدیث لیا صحابہ کرام فرما نے سن تے تقریر فرمائی دو رے رے، رے رے مغرب ٹی وقت این وقت سونے سرکار نے جب تعناط شروع ہوئی اتو لے کے جنتیاں دے جنت جان ٹی جان سیکر جو کچھ ہونا سی ہے سونے نبی نی نی نے سان سارا کچھ دس گیا گیا جن جن ہے اگلی گل سن فرماندے نے جدو مسلم بخاری جدو ساڈے سامنے کو پرندہ اڈتا ہے نا سنو اس ویل آ جاندیا بھی ہوا کہ سڈے نبی نے یہ بھی دسیا پر مسلا پوچھا وقت ہون لگ دور پڑ کے بیٹھے آ میرے کو مکن ڈیا مدنی میں ساری خدائی کی کھانی کی میرا ما کا خا بھی قرآن پہ سپارے ضرور پتہ نہیں آدھا دہار جنہیں مرضی چیتی پل لین مولا علی آدھے ایک منے پیر ہیں دوجے منے اپنا نہیں پہلے قرآن مک ج <واس> کرامت سونے لبی کرامت فرماندے نے باغ فرما نے اللہ کے ولی لوگ نے بلی دے ساری روئے زمین دو قدم ہوں فرمایا میرا ایک بھی پورا نہیں ہوں جد امام بخاری حدیسا ایک ہے بھئی سرکار شروع کا لے کے گنتخری دے سخ جان پی کر سارا کچھ دس چنے وقت بابیاں دا بندہ بندہ بچا بچا ہزوری پتا یہ پیو نی جان دے سرکار ایقتو امام بخاری یہ جو لکھنے پینے حدیث ایمان ہونا امام بخاری کا کہ نہیں ہونا کیوں باقی نے بھا ہو امام بخاری نے ٹر ٹر لکھ دینا لکھ دے نا رکھا جان کے لکھا بھی بھابی ٹولہ آئے گا ڈنڈی مار کے میم اپنے سٹن کی کوشش کرنی ہے میں پہلے ہی تن جی آ تم لے تا بھی سنی نہ تینوں لاؤڈے لوڈے آن کے پٹھے پا لے جی تینس لگ پینے تینو چوری کر سکی پینیا بٹ دے آدھے ادور بنتے رب بڑا ہی چ رفا جدین جس مذہب کا امام کرے منہ گا شافی کردام مالک کرمد کر دیں بار حق سمجھنے کیمام سمجھنے سنو اندر کا پتا ہے ارد نہیں سمجھ نہیں لگی باہر نہ کرے جدونی رکھ دے وہ سا جی ادر سوریا اس نماز پڑھے تو مکے چ پڑے باہر پڑے کابے جیب مرضی پڑے آخر سر لینا سمجھ نہیں لگی مرن آ کے سرکار رفاج لینا گل کر دے جے تو اکا ہی نماز چڑ دے گل کر سیا پیا گئی نا میں قسمیہ پہ بھابھی اکا ہی نہ پڑھنے میں یہ آخنا بھابھی نماز نہیں دے میں آخا گا منافق مگرو لیں یہ آخر نماز کیوں نہیں دے میں آخا گا سورا جی اون تبلیغ کرا گا بھی صحیح نہ سنی بن مسلمان بن بےانے بنے گا نو منگا جدو اماما نو منگا تو پھر امام شافی نو منہ گا تو رفای دان امام آلم ابو حلیفا نو منگاگ گا سوال جی اپنا خاصاف سرکار قبرستان نظر جا رہا قبر ہو رہا آپ پتہ چل گیا کہ قبر ہو رہا ہے سول نو میں پیچھو نہیں میںلہ دن دے گل آس بھی جہاں اصنے جی ایک خبر باقی نہ رکھیے اہ میریو کیندہ اخلاں کیا باقیوں نو عذاب نہیں سی ہو ریا ہائے اے گل نہیں او لنگ کیا حضور ویکھے عذاب ہوندا رحمت للعالمین اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی عقل اقل ہوگی کر کے آخان گے لے او جیڑا مرضی لو اص اللہ تعالی و کرم نال بےمان ہونا دے منہ چٹ دئیے سارا نک وڈ جے کوئی کام ہے ٹھیک بخاری شریف والی حدیث ایک نہیں پورا باپ ہے شروع خدائی کتھوں ہوئی میرے آقا اتو دسنا شروع دے جنت وارن دے اور حدیث ہوئے میرا بڑی، میرے آقا وڈی نامدار دو کتاب لیا حضور کا دو کتابیں فرمایا ایک سارے جنتی جنتی پیوا نکھے نے سارے اتنے پتے لکھے نے کتوں کے رح آ بزرگ فرماندے توں توندہ پھرنا ہے. میرا پتہ نہیں ہزور پی تیرے پیو تیرے دے کا دا ہی پتا ہے. اگو یہ بھی پتا تا کہ گاہ جی لس پا حدیسا تیرے پیو من میری گل نہیں سمجھا یہ وجہ ہے یہ نہسا نو کی رکھنا اور ایمان نار دیتا ہے. اللہ اے بخاری دیا. پہلے دولت سارے ہلاک میرے آکا سمجھو وڑن پیکر سارے حالات خدائی کی نال تے آکا نے دس دسا پوچھنے بولنا نہیں معلوم ہوا کنجرا خدائی اپنی خدائی جگا لے کے خدائی مکن پی کر سارے رب حبیب سارا کچھ جانتے تو دستے پے نے صحابہ منی کڑے نے بخاری منی کڑے نے ایک وا بھی آکڑیا نہ آکر دھی समझ नहीं लगी नाफी एस नही हदीसा इही संघो हेठ आराम उमान बुखारी वाफी नहीं सर बद मजब नहीं सर इस वास नहीं गई आराम नई बड़े ईमान नीना खुल गया شرم نہیں آ پڑھنا گیا میرے آکا فرما گئے سن لاجوا جرا ہوم سنگو ہٹا نہیں اترنا ساری اچنا ہوئے میری زبان وڈی سونے نبی سدکے جاوا میری پتا لگتا ہے آکا ویر کافر کا د سارے پا ہر شہر تک تک چڈیا یہ آدھے یار کی تھی کہ رسول منی جانے تو قسم اور اللہ راہجل تیرے سامنے ہو بندہ بولن دیا کہ بھابی شیعہ تمام فرق یار گل سچی کہ نہیں گل خری کر رولا بری ماجد بھی ہوگی رولا بری مجھد کیا مطلب یہ ساڈی سفید نورانی ایماندان بڑھ جان رفا جتین کر لے پڑھان چشتی نہ پچھو پڑے آخری سن اگلی گل ای نہیں سمجھ میں دی دشمن کتاب ہوں شافی رفا جدین کر کے نماز پڑھا پیچھو ہاتھ بن کے کلوتا رہے تو پڑھی جائے ادبی رفا جدین ٹھیک کے وہ امام دگر ہتھ بنیا حملی آدے پہ ہے تین آدھے مالکیا کے پیچھے سی ہے مالکی آدھے سارے پیچھے سہی ہے مسئلہ بے نکلیا گل وہی ہے روڑا اس رفا لو اکیبے کا جب سارے چھو چوے تے چوے نگ ہے چوے گھر ہے وہ آدھا پاوے نہ کر تی سی اچھی اور سو ادھر امام شافی سرکار امام ہے کہ امام امام بخاری کا بھی امام کو امام امام شافی امام شافی امام بخاری اپنا امام آپ جانتے سن سڈے امام آزم ابو حلیفا سرکار جہاں سارے امام امام بخاری امام بخاری شاگرد نے امام شافعی دے منگوا امام, امام شافعی شاگرد نے میرے امام محمد دے تے امام محمد شاگرد نے شگرد بنیا اور سنو او امام شافی جیڑے فرماندے رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ میرے اکھا کا نور امام شافی آپ فرماند لا ع صحاب ابی حنیفا حالف فرمایا اگر ابو حنیفا دا علم نہ ہوں فرمایا شافی دا علم برباد ہو جانا سی کی مطلب وہ میرے کو جی ادھر آیا امام محمد میرے امام محمد جہاں سن فی بن کے آئیے, آئیے محمد شگرد بھی تیری تی تی تی مہربانی مینو کتاب لے کے ایمان نال ہوئے چوتھی تھان سے امام بخاری دی گردن استاد کا پٹا کہ کھڑا ہے جنوبی ببو ہنیفا وہ پتہ ہے کون امام قدر جاننا ہے جڑے فرماندے نے اپنی کتاب دلی ہجویری لکھا فرمایا میں حضرت بلال کی قبر داطالی حضرت بلال کی قبر لےٹیا اک لگی مستفا کریم اللہ علیہ وسلم ایک بچے دا ہاتھ باہ فڑ کے سرکار لے کے جی میں پوچھنا ہزور نہ میں دلچر کرنا کہ کہڑا خوش نصیب ہے آپ میرے دل دی گل تو واقف ہو فرما نے تیرا امام ابو ہے مش ڈنڈیا حرام خورا کتیا ہے نہیں ہو سکتا لکھ دا پا لکھ فرمایا کہ یار بان فری آگا نے کیوں اج فرمایا اس واسطے ہے کہ بانہ جے میں تلکاں تلکے گا یہ تلکن لگے گا تو میں بان فری آکا تلکنا نہیں ادھر تلکان دا خدشہ ہے لیکن تلکن لگے گا بان میں شرح محمد ویسے شرم آنی چاہیے تے گناہ گنا کرنے شروع کر دیں محلے ہزاراں گوئی کئی ہوں بڑھی دے کہ ساڈا جڑا میرا پیو خسمیا نا مول بھی بڑا جی تیوہار گلان سے لگ جانا تو داتا دی گل تو نہ لگے تیرے ورگا بد نسیب کہڑا ہونا میری گل نہیں سمجھے سمجھ بس امام شافر ہے مولا تاریخ بغداد مولانا تاریخ بغداد عمر باقی تاریخ بغداد حوالہ در لیا دوسری جلدی ہے تیسری شافر احمد محدس امام شافر محدث حتیف بغدادی رحم اللہ محدث منیا منایا بھاپی بھی مانتے نے محدث حدیث دی کتاب تاریخ دی تاریخ بغداد بہت بڑی مشہور ہے اب اجب نے اندر نہ چیز پر پچیس جلدات موجود ہے جو اللہ کتاب دے اندر امام شافی رحم اللہ کی گل لکھی ہے جدوں کو دکھ مصیبت تکلیف کہ کئی ارج کرنا کیونکہ امام شافی اللہ آپ بغداد رہنے نے بغداد میرے امام آزم ابو حنیفہ سرکار دا دربار ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> سرکار نے دربار سے سویر جانا نماز پڑھنی تفا جدین اپنے مذہب کا امام کردہ سدو جانا تو رفا جدین دینی تے نماز او پڑھنی جے جی قبر امام پڑھ گا <سؤال> <سؤال> تے پھر دعا مانگنی تے رب تالا دا دکھ ٹال دینا دو گلا سابت ہوئی رولا رفا جدین نہیں تے امام ہو کے خود چڈ کے پوچھا جا حضور کیوں چڈ دے فرمایا ادب مارد مارد دوسری گل کے قبر امام ت مشرق مشرق چلو جی دو مشرق سے مشرقی ہے مرو جہ مشرق چھٹ جان گے چھٹ جانتے لکھ لانتے بابی توحی سانو امام بخاری والا شرک چنگا لکھ تے سانو امام شافی والا شرک چنگا یہ میں گل پہ کرنا جہی امام شافلہ ایک ہوتی تھان سے آپ اہل بہت نال جی صحابہ پیار کرتے سن ڈٹ کے رج کے اہل بہت پیار کرتے سن کام کا یعنی جی صحاب کرتے اہل بہت پیار <سؤال> دے امام شافی نو آخیا شیعہ ہو گئے آپ نے فرمایا اچھا لال پیار کرنا بندہ شیا بن ساری دنیا گواہ بن جاؤ میں پکا شیا جے کی مطلب امام نے سمجھایا چلیا پہلے محبت میں پیار کرنا پہلے بیس نال بھی شیا میں کٹر فنی میں اس طرح